نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جو شخص ایک دن میں میری ذات پر ایک ہزار مرتبہ دروشری پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے دروشی پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے بالخصوص یہ مبارک دن ہے مبارک راتیں ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے اس میں بکثرت عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ذات اقدس پر دروشری پڑھ کر ڈھیر و ڈھیر برکتیں اور فیض حاصل کیجیے صلی صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹے میٹے سلامی بھائی اور مدنی چین کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ شان نزول اس سلسلے میں ہم بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق آیات مبارکہ کا شان نزول اس کا بیک گرون پس منظر اس کو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس آیت مبارکہ کے کچھ تفصیری نکات اور ان،, ان سے ثابت ہونے والے احکامات یا ان سے ثابت ہونے والی نصیتیں اور اسباق ان کے بارے میں ہم اس سلسلے کے اندر ملاحظہ کرتے ہیں آج ہم جس آیت مبارکہ کو بطور شان نزول سماعت کریں گے انشاءاللہ اللہ ندید اس آیت مبارکہ کا یہ شان نزول اور اس پر سنائی گئی بشارت وہ سننے کے بعد یقیناً ہمارے قلب میں دلوں میں اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید اضافہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے اور آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنا ان کو کتنا محبوب ہوتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لمحات جدا ہو جانا اپنے کسی کام کاج کے لیے بھی اپنے گھر بار کے لیے بھی اگر وہاں سے جاتے تو ان پر بھی کیا کیفیات گزرتی یہ اس روایت سے ہم ملحظہ کر سکتے ہیں متعدد تفسیروں میں تفسیر خازن روح بیان روح مانی اور دیگر تفاصر میں یہ روایت بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبی حضرت صوبان ردی اللہ تعالی عنہ. آپ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو جب آپ حاضر ہوئے تو اس وقت آپ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 عرض گزار ہوئے یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی تکلیف کوئی غم کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے صرف اتنا معاملہ ہے کہ میں یہاں سے جب اپنے گھر گیا اپنے بچوں کے پاس گیا تو وہاں جا کر ایک انتہا درجے کی وحشت اور پریشانی وہ ذہن میں دماغ میں وہ آ چکی میں واپسی دوبارہ آپ کے پاس آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ کو وسلم دنیا کے اندر جب کبھی بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو بہت سکون مل جاتا ہے اطمینان ملتا ہے یہاں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 تو پھر میں تو جنت میں بھی, بھی میری پریشانی سی کیفیت بن جائے گی قربان جائیں ان کے اس کے رسول پر ان کے محبت رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا جو پیار ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سے ان کے جو تعلق تعلقات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنا ان کو کتنا محبوب اور مقصود اور کتنا محبوب ترین ان کا مشغلہ ہے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 اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش جاتے تو صاحب کرام علیہ مردوان کو یہ آپ کی عادت مبارکہ بھی معلوم تھی کہ آپ اللہ کے وہی کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر کیا ارشاد آتے ہیں آپ اس کے منتظر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا تو حضرت جبریل امین اس آیت مبارکہ کو لے کر آپ نازل ہو جاتے ہیں اور وہ آیت مبارکہ کون سی ہے پانچویں پارے کی آیتیں مبارکہ ہیں سورئی نسا اور سکسٹی نائن آیت نمبر ہے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول رفی رَفِيقًا ترجمہ اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء سدیکین اور شہداء اور صالحین اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے اللہ ہو اکبر اس آیت مبارکہ میں کتنے خوبصورت انداز میں یہ بشارت بھی عطا فرما دی کہ یہ جو سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جنت کے اندر ہم کس کے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کیسے دیدار ہوگا وہ زیارت ہمیں کیسے نصیب ہوگی اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اس کو بیان بھی فرما دیا گیا اللہ کی اطاعت رسول اللہ اتاد اللہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ وہ ایسا عمل ہے کہ ہم اللہ کے اطاعت کرنے والے بن جائیں اللہ کے احکامات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والے اس طرح بن جائیں کہ ہم اطاعت الہی اور اطاط رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کے اس طرح ہم پیروکار بن جائیں متبع بن جائیں فرم بردار بن جائے تو پھر وہ کیا اونچا مقام ملے گا وہ کیا آگے کے کی انعامات اللہ تبارک تعالی عطا فرمائے گا تو ارشاد فرمایا اللہ اپنے انعام یافتہ افراد یعنی انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین ان کے ساتھ ان کی میت میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا اس سے ایک بات بھی اندازہ اس چیز کا بھی لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مرتوان کو کس قدر یہ چیز بھی محبوب رہتی کہ دنیا میں تو ہم حضور کے ساتھ ہیں دنیا میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں آپ کی زیارت سے شرف پاتے ہیں آپ کا فیض پاتے ہیں آپ کی صحبت میں رہ کر آپ کے بیانات آپ کے خطبات آپ کے اشادات آپ کے کلمات یہ ہم سنتے ہیں لیکن جنت میں ہماری رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ معیت کیسے ہوگی یعنی محبت یہ بالکل کمال درجے کی محبت دنیا میں تو ساتھ ہیں ہمیں جنت میں بھی یہ رفاقت مل جائے ہمیں جنت میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے ایک اور حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حضرت ربیع بن کاب اسلم ربی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا دیگر خدمت بھی بچا لایا کرتا تھا ایک روز آپ صلی اللہ تعالی ارشاد فرمایا سل اربیہ مانگو کیا مانگتے ہو تو میں نے حضور سے کیا مانگا آپ فرماتے ہیں <سلام> آقا, میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں یار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں مجھے اپنی رفاقت سے نواز دیجئے مجھے یہ, یہ کوئی دنیا کا سوال نہیں کیا کوئی دنیا کی کسی پریشانی کا ذکر نہیں کیا آک علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر کر رہے ہیں تو یہ سوال کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں مجھے یہ رفاقتیں نصیب ہو رہی ہیں دنیا میں یہ خدمتیں نصیب ہو رہی ہیں دنیا میں آپ کی معیت مجھے مل رہی ہے آقا مجھ پر ایسا کرم ہو جائے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے یہاں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل مانگو مانگو تو یہ حضور فرما رہے مانگو تو جو کچھ دے سکتا ہے وہی وہ ایسا کسی کو ارشاد فرمائے گا کہ مانگو میں دوں گا تو صحابہ اکرام علی میزوان بھی کتنے پیارے عقیدوں والے اور کتنی پیاری محبتوں والے حضور سے مانگ بھی کون سی چیز رہے آخرت کی وہ بھی جنت جنت میں بھی رفاقت تو گویا کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے وہ بھی عقیدہ نظریہ یہ رکھتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ رب ہے معتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے اللہ ہی سب چیزوں کا مالک و مختار ہے مگر اللہ نے اپنی نعمتوں کی کنجیا اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے یہ محبوب علیہ اصلاۃ اسلام یہ اللہ کی عطا سے یہ بھی دے سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلق سوال کیا کہ مانگو مجھ سے سل ربیہ اور یہاں ایک بار بات بھی یاد رکھیں ہم کسی مقدس مقام پہ, پہ پہنچے یا کسی بزرگ کے پاس پہنچے کسی ولی اللہ کے پاس پہنچے کسی ایسے کے پاس پہنچے جہاں ہمیں پتہ چلے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم عمومی طور پر کیا مانگتے ہیں ہمارا متمع نظر کیا ہو جاتی گویا کہ عموماً آدمی کو ایسا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی دنیا کی کسی پریشانی کا ہی ذکر کرتا ہے کہیں دعا کے لیے کہتا ہے بیماری سے شفا مل جائے کہیں کہتا ہے کہ مجھے رسک میں فراوانی ہو جائے رسک میں برکت ہو جائے کہیں کہتا ہے کہ مجھے اور دنیاوی طور پر ترقی مل جائے ایک کاروبار سے دوسرا کاروبار ہو جائے ایک مکان سے دوسرا مکان ہو جائے ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے آگے اور بینک بیلنس میرا بڑھ جائے اس طرح کی دعائیں عموماً ہم یاد رکھتے ہیں صحابہ کرام علی اس کے کے مشکتوں میں بھی تھے اس کے تکلیف میں بھی تھے اس کے, کے بظاہر کی نعمتیں اور اس طرح کی آسائش وہ ان کے پاس نہ تھی انہوں نے تو اپنے گھر مال سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ لیکن حضور پھر بھی اگر کسی سے فرماتے کہ مانگو کیا مانگنے اور وہ اس وقت یہ نہ, یہ نہ کہیں آقا مجھے تو یہ نہیں میرے پاس یہ نہیں یہ نہیں یہ دنیا کو آگے نہیں رکھتے بلکہ یہ کہتے یا رسول اللہ جنت پہ ملے اور رفاقت آپ کے ساتھ مل جائے جنت پہ آپ کی میت مل جائے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبت ہمیں نصیب ہو جائے ایک اور حدیث مبارک حضرت مارا رضی اللہ کو عنہ نے جنگ عہد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے آپ ہمارے لیے دعا کی دیئے اللہ اکبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی اللہ مجالم رفقا الجنہ اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے جنت میں میرا ساتھی بنا دے قربان جائیں یہ صحابیاں ہیں یہ بھی حضور سے کہہ رہی ہیں پھر صرف اپنے لیے اپنے گھر والوں بھی دعا کے لیے کہا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعا فرمارے کہ ان کو ان کے شوہر کو ان کے بچوں کو بھی مولا جنت میں میرا ساتھی بنا دے اللہ اکبر حضرت ہمارا کہتی زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سی بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا بھی کوئی نعمت چلی جائے اور بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں میری رفاقت مجھے رسول اللہ کی رفاقت مل جائے گی رسول اللہ کا ساتھ مل جائے گا یہ صاحب کرام علی مردوان کا یہ یہ اس کے رسول تھا حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ شدت غم سے فرمانے لگی کہ ہائے غم غم کی کھڑی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ بڑی خوشی کی بات ہے کل ہم اپنے محبوب آکت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کریں گے کتنی خوشی کی بات ہے کل ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے تو یہ صحابہ کرام علیہ اردوان کے کتنی محبت بھرے انداز اس میں ہوتے تھے اللہ تعالی ان ان عشق رسول کے اس طرح کے معاملات میں سے ہمیں حصہ طا فرمائے ہمارے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبتیں ہیں ان میں اضافہ تھا فرمائے اور مزید ہمیں برکات سے اللہ تعالی مال مال فرمائے اور علماء نے لکھا ہے عشق رسول کا ایک باب وہ صحابہ کرام علی مردوان پر ہی بند ہو گیا گویا کہ یعنی واقعی جو انہوں نے عشق رسول کی مثال دی وہ مثال زمانے میں نہیں ملے گی ان کے انداز پھر وہ زمانے بھر میں نہیں ملیں گے جس طرح کا عشق رسول کا باب ان پر کھلا اور جس طرح کی سیرت نگاروں نے ان کے واقعات اور ان کی باتوں کو لکھا یہ واقعی انہی کا حصہ تھا اور ان سے بطور خاص فیض و برکات پانے والے اور بھی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے حضور سے محبت کرنے والے حضور سے عشق کرنے والے والحمدللہ یہ زمین سے خالی نہیں ہوگی عاشق بھرے ہے اور جگہ بچہ اشاک رسول ہیں اتنی محبتیں ہیں قلب کے اندر اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اور اپنے مال سے بھی بڑھ کر اپنے مال کو بھی لوٹاتے ہیں اپنی جان کو بھی وقت گیوتے ہوتے الحمد الحمدللہ کبلا شیخ تقریقت امیر سنت تعمت برکات ہوں آپ کے محبت رسول اور آپ کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی صرف اسی چیز کو بنا لیا مجھے حضور کی سنتوں کو پھیلانا ہے حضور کی عاد طریقوں کو پھیلانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں لوگوں کے دلوں کو حضور کے عشق میں لوگوں کے دلوں کے اندر چراغوں کو روشن کرنا ہے حضور صلی اللہ و علیہ وسلم کی محبت کے چراغ حضور کے عشق کے چراغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاد اور فرما برداری کے لیے اس امت کو اس سنتوں بر راہ پر گامزد کرنے کا مقصد جنہوں نے یہی بنایا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے الحمد یہ ایسے عاشق رسول ہیں یہ ایسے محب رسول ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف خود بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں کو اپنے ساتھ ایسا وابستہ کیا ہے کہ حضور کے در پہ انہیں پہنچا دیا ہے حضور کے قدموں میں انہیں پہنچا کے لے کے جا رہے ہیں حضور کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اس راستے پر گامزن کر دیا ہے نہ صرف مرد بلکہ خواتین اسلامی بہنوں میں بھی اس طریقے سے یہ مدنی کام ہے دعوت اسلامی کا الحمد کہ اس کے رسول کے چراغ مزید روشن ہوتے جا رہے ہیں اور الحمد دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے ان سے محبتیں کرنے والے امیر سنت کے مری متعلقین اور مبلگین یہ الحمدللہ دنیا بھر میں یہ پیغام عام کر رہے ہیں آپ بھی ان مدنی کاموں میں ضرور اپنا حصہ شامل کیجیے اور اس پیاری نے رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور شانہ بشانہ ہو کر مدنی کام کے ذریعے اور دیگر معاملات کے ذریعے ضرور اس کا آپ حصہ بنے استماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں الحمدللہ آج بھی جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ بھر سنو تو برا استماع آپ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر ہوتا ہے براہ راست دکھایا جاتا ہے آپ جس جی علاقے میں موجود ہیں آپ اپنے ہونے والے اس استماع پاک میں آپ ضرور شرکت فرمائیں اس سائت مبارکہ میں چند باتیں یہاں پر سمجھنے والی ہیں اور وہ ایک تو یہ ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مایت اور جنت میں حضور کی صحبت مل جانا رفاقت مل جانا اس طرح انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدا کے ساتھ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر ایک کا درجہ ایک ایک ہی درجہ ہوگا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک درجے میں یعنی کوئی بھی جنتی جس کو یہ شرف عطا کر دیا جائے گا وہ جب ان سے ملاقات چاہے گا وہ جب ان سے ملنا چاہے گا تو بغیر کسی پریشانی کی بآسانی با وہ اس درجے کے اندر پہنچ کر ان سے شرف ملاقات بھی حاصل کر پائے گا ان کی صحبت بھی اختیار کر پائے گا باقی مختلف جنت میں درجہ ہیں ہر ایک کو مقام اور مراتب کے اعتبار سے ان کے جنت کے اندر مقام ہے حفاظ کے بارے میں فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھو اکرا ورتقی قرآن پڑھو جنت کے زینوں پر چڑھو اور چڑھتے جاؤ جہاں تمہارا آخری قرآن پاک کی تلاوت کا اختتام ہوگا وہ جنت میں تمہارا مقام ہوگا یہ تو حفص قرآن ہے یہ تو حامل قرآن کے بارے میں فرمایا تو جو انبیاء کرام علی امبیاء کرام علی ان کا تو مقام درجہ بہت بڑا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے آپ تو مالک جنت ہیں آپ مالک کے جنت ہیں اور یہی صحابہ کرام علی مردوان کا نظریہ ہوتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا بھی براہ راست آپ نے جو ہے وہ صحابۂ کرام علی سوال کرتے تصے اور جنت سے کیا اے منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ شاء دوسری بات یہاں یہ کہ اس آیت مبارکہ میں تین چار چیزیں بیان ہوئی نبی صدیق شہید اور صالح یہ کنے کہا جاتا ہے ان کی ہم تعریفات ملازہ کرتے ہیں نبی وہ انسان ہیں جس پر وہی نازل ہو اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق تک اپنے پیغام اپنے اقامات پہنچانے کے لیے مبوس کیا ہو ان کو نبی کہا جاتا ہے مختلف تعریفات کچھ قیودات کے فرقوں سے بیان کی گئی ہے اور یہاں ان میں سے ایک تعریف کو ہم نے بیان کیا ہے صدیق وہ شخص ہے جو اپنے قول اور اپنے اعتقاد میں صادق ہو اور انبیاء کرام علیم السلام کا متبع اور فرما بردار ہو اور یہ بھی کہا گیا کہ جو نبی لے کر آئیں اور وہ ان تمام چیزوں کی ایسی تصدیق کرنے والا ہو بغیر کسی شک اور شبے میں آ کر بغیر کسی اور اس طرح کی وسوسوں کا شکار ہو کر وہ بغیر کسی تردد میں ڈائریکٹ باقاعدہ ان چیزوں کا تصدیق کرنے والا ہو تو یہ صدیق ہر امت میں نبی کے صدیق بھی ہوتے اور اس امت میں بھی صدیقین ہے اور ان میں سب سے بڑا مرتبہ سب سے بڑا مقام جن کو حاصل ان کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ انہوں یہ وہ صدیق اکبر ردی اللہ کو تعالیٰ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی لے کر آئے جب بھی حضور نے کوئی بات کی تو سب یہ تصدیق کرنے میں سر فہرست ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی خود سے مبارک اللہ نے مجھے تمہاری طرح مبوس کیا تم لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں ماذا اللہ پھر فرمایا اور ابو بکر نے تصدیق کی اور اپنے جان اور اپنے مال سے میری غم خاری کی بخاری شریف کی حتی سے مبارک ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ ارشاد فرمارے اور خود فرمایا کہ جتنا مال ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ایک اور روایت میں فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ دیا ہے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ. آخرت میں اللہ ہی عطا فرمائے گا تو یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ انوہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت میں بھی اپنی رفاقت سے سرفراد فرمایا شرفتہ فرمایا ہے. اور ان کو منتخب کیا ہے کہ میرے ساتھ ہجرت کر کے کون چاہیں گے ان کے لیے ان کو آپ نے منتخب کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ نو کو حج میں مسلمانوں کا امیر بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا میں پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام علالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کو امام بنایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی سترہ نمازوں میں آپ نے امامت کی تھی یہ بہت بڑا بہت بڑا شرط تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے ہی مسلح امامت پر آپ پہنچے ہیں اور آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں اور اسی وجہ سے صحابہ کرام علی مردان نے جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیت کی تو ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ عطا کی گئی یہ بیان کی گئی کہ جب رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جو کہ ہمارا دینی فریضہ ہے اس کے لیے انہیں منتخب کر دیا ہے اور ان کو اپنا نائب بنا دیا ہے تو خلافت کے معاملات تو دنیاوی معاملات اس میں بدرجہ اولہ یہ حق رکھتے ہیں تو انہیں کو خلیفہ منتخب کیا گیا آپ رضی اللہ کو تعالیٰ نوی ہی وہی ہی ہیں کہ جب میراج کی بات کا واقعہ کو کافروں نے تقزیب کی جھٹلایا تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور آپ ردی اللہ کو تعالیٰ ہی وہ ہیں کہ غزوہ تبوک میں گھر کا سارا مال لے کر حضور کی خدمت میں آپ حاضر ہو جاتے ہیں اسی طرح متعدد آدی سے طیبہ ایسی ہیں جس میں آپ کو بطور خاص صدیق ارشاد فرمایا گیا ہے تو امت میں صدیقین اور ہر امت میں ہوتے ہیں ہماری اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی صدیقین ہی ہیں ہے اور ان میں مقام اور مرتبہ جنہیں حاصل ہے وہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء پہ تحقیق آپ ہر جمت المارک کے ختمے میں اس چیز کو سنتے گئے تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آگے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ پہلے نبی پھر صدیق اور تیسرے شہید شہید وہ, وہ شخص ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ دین کی صداقت پر شہادت دے اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے اسے شہید کہا جاتا ہے جو مسلمان ظلمن قتل کیا جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے سالے کون سے لوگ ہیں سالے وہ نیک مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر فرما برداری کرتے ہیں ان میں درجے ہیں اولیاء صالحین بہت بلند مرتبے پر ہیں صحابہ کے بعد ولیوں کا اولیاء کا جو مقام مرتبہ ہے تو وہ بھی اپنے ان کے درجات ہیں اور ان میں بھی پوری تفصیل اور تشریح اس کی بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت کے اولیائی بھی اور یہاں پر بطور خاص سالے سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ شخص جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں نیکیوں میں زیادہ ہے بدی اور برائیاں اس کی کم ہے یہ سالے بھی اس سے مراد لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں بھی رب کعبہ اطاۃ الہی اطاط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا ایسا بنا دے کہ ہم بھی نیکیوں کی طرف ایسے نیکیوں کے راستے پر سن ہو جائیں اور ہمیں اخروی اللہ تعالی یہ انعامت عطا فرمائے آمین بچاہین نبش الامین صلی اللہ تعالی وسلم صلی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم